رائے کرامی قدر سامی نے محترم کوئٹہ شہر میں میری آج پہلی حاصل ہے آپ از رات کافی حد تک میرے جذبات احساسات سے نواقف ہوں گے اور میں کافی حد تک آپ از کے جذبات احساسات سے نواقف ہوں میری کوشش یہ ہوگی کہ میں آسان لفظوں میں اور بہت چل آپ آزاد کو اپنے جذبات سے آگاہ کروں اور آپ کی کوشش یہ ہونا چاہیے کہ آپ میری ان گزارشات کو میرے خیالات کو جو میں عز کروں گا پوری توجہ کے ساتھ سنے اور سننے کے بعد ان سے غور فرمائے کیونکہ میری آپ سے یہ پہلی ملاقات ہے آپ میرے انداز پستکوں سے سوائے چند ازراد کے باقی نواب ہوں گے میں آپ سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ جب تک میں اپنی مالوزات کو ختم نہ کر دوں اس وقت تک آپ جل سازار سے جانے کی کوشش نہ فرمائیں میں پر امید ہوں کہ آپ میرے سفر کا خیال فرمائیں گے اور مجھے پورے اطمینان کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع فراہم کریں گی پاکستان میں ایک ہاتھ رسول کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا مسلسل سی امر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مقدس محفوظ جماعت کو ڈالی دینا ایک اقلیتی گروہ کا سیوا رکھتا ہے آلونا موجود اکثریت کے جن مسلطوں کا شکار ہو کر اس خطرناک کتنا کووان چردا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اگر اکثریت کی غصلت کا یہی آلم رہا شاید چند سالوں بعد آلوت کی اقریت اقلیت میں بدلتا ہے اور کتنا رفت اتنا روز دیا ہے کہ پھر اس کے راست میں آپ اور میں سب مل کر بھی कोई रुकावट न बन सके बल्कि अगर आप इंसाफ पसंदी का सबूत देते हुए आज ही गहराई में उतर जाए तो आपके हकीकत तैयार नहीं कर सकेंगे कि हुकूमत आज भी کی نہیں ہے بلکہ اسی اقلیتی ادرو کی حکومت ہے جو اذ رسول پر تبڑنے کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہے ایک عرصہ تک کا دیا نہیں ہمارے سروں پر مطلب رہی اس نے حکومت پاکستانی شیک ہولڈر سے انگرنے والے سیاستدان اور بچانے خود اس نام ہے آج از نام اور مختلف اضلاع کے افسران نے سازیت کے خلاف ہمارے حق کو صرف قوائت دے صرف دبانا ہی نہیں بلکہ مکمل طور پر پتلا مسلمان نے پاکستان اس مسئلہ پر میرے پناہ پرواری بھی مسلم قوم کا خوم عقید خطے نمبر کے تعلق کے لیے پانی سے سستا سمجھ کر गया دیا के کہاں کے شریر ستو کے بعد آپ نے ایک حد تک کاٹیا نیت کو سخت پہنچائی اور اس کی اس قوت کو توڑا نہیں اسی طرح آج دسمنان اصحب رسول کو وقت کر چکے ہیں اختلاف اقلیت کے پاس ہے اور اکثریت نر بدر دھکے لیتی ہے آج تیر کی طرح مسلطیں اور اس کی رات دن کی کوشش کرے کہ وہ کسی نہ کسی طرح قیمبر کتنی کو سر کا واریت کام دے یا ساد رسول کی کتنی کو ہلکا مسئلہ بنا کر کرے یا صاحبہ بس منی کو فروئی مسائل میں لائے اور اس ساتھ کا پروپندہ کرے کہ اگر ایک شخص ابو بکرو عمر کو اپنے ایمان کا حصہ کا کرے تو وہ بھی مسلمان ہے اور اگر ایک شخص کا رہا تو ملتا ہم اب عمر کو زندگی کو کافر سمجھتا ہے تو وہ بھی مسلمان ہیں اور یہ دونوں آپس میں بھائی بھائی ہیں یہ مسلسل رات دن کی کوشش ہے کہ وہ صحاب رسوم کی حیثیت شخصیت کو اتنا گرا کر پیش کریں کوئی مان لے سب خیر ہے نہ مانے سب خیر ہے ہے موسم میں پوری وضاحت کے ساتھ تمام کرم کرکٹوں کو مارتا ساتھ رکھ کر یہ حقیقت فائدے کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامی نظام اس وقت تک نہیں لایا جا سکتا ہے جب تک کہ آدھار رسول کے تقدس کو تسلیم نہ کروا لیا جائے آپ کس کو اسلام کہتے ہیں میں پوچھنا چاہوں گا کہ وہ اسلام آپ کو دیا کس ہے نے اسلام کے راوی کون ہیں اس اسلام کے ناچل کون ہیں آپ پاکستان میں کس نظام کی تبدیلی جاتے آپ جس اسلام کو پیش کر رہے ہیں اسلام کے راوی ابو بکر عمر ہی خوش اسلام کے رابی عثمان والی ہیں خوش اسلام کے خالد بن ولید ابو وریرا سفیان ابو سفیان اور محافیہ کے ربی سفیان ہی اسلام کے رابی ابو ہریرا سراؤ سبیر ہی خوش اسلام کے رابی صحاب رسول ہی آپ جس ٹیم کو پیش کرنا چاہتی جس اسلام کا آپ نکال چاہتی اسلام کو آپ اطاب رسول سے نقل کر رہے ہیں انہیں کا حوالہ دے کر آپ نقل کرتے لیکن اس کے مقابل دسمان اطاغ رسول بھی اسلام کا نام لیتے ہیں لیکن جس اسلام کا وہ نام لے رہے ہیں اسلام کو وہ بکر سے نقل نہیں کرتی وہاں سے نقل نہیں کرتی عثمان سے نہیں لیتے ایسا ہفتہ کو اس اسلام کا راوی نہیں تسلیم کرتے ہیں آپ بخاری شریف کو حویث کی کتاب کہتے ہیں جبکہ جسمان اصحاب سے امبر بخاری شریف کو کس و جھوٹ کا بلندہ تصور کرتے ہیں ارے عام آپ مسلم شریف کو حدیث کی کتاب کہتے ہیں جبکہ جسمان اصحاب رسول اس کو مشتمل سمجھتے ہیں آپ بخاری اور مسلم کو جگہوں کی حدیث پر مشتمل مانتے ہیں جبکہ کے ہاں اصول کافی اور فرو کافی نام سے بنیادی کتب مارس وجود میں آئی ہوئی ہے آپ بخاری کو حدیث کی کتاب کہہ رہے ہیں وہ اصول کافی کو حدیث کی کتاب کہہ رہا ہے آپ مسلم کو حدیث کی کتاب کہتے ہیں اور وہ فرو کافی کو حریض کی کتاب کہہ رہا ہے آپ سے اس نے تمام تربیت کو الگ کر لیے ہے آپ جس چیز کو بھی کہتے ہیں اب رسول کا دشمن اس چیز کو بھی نہیں کر ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہر مسئلے میں اختلاف ہو ہر مسئلہ میں نثا ہو اور اس کے بعد چلئے دونوں طبقے ایک ہو سکتے ہیں یا بھائی بن سکتے ہیں یا مل کوئی ملک میں انقلاب لا سکتے ہیں یا انتراف پساہ کر سکتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے جب تک دستور ایک نہ ہو منصور ایک نہ ہو ایک اصول پر دونوں کا ہزار دیجیے یا دونوں جہاں متفق نہ ہوں روش وقت تک آپ کیسے ملک انقلاب لائیں گے بلکہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آپ نے آپ ہم نسلک ہم اپنی لوگوں کو ایک اصول پر چھوڑا ہے ایک اصول کو نظر انداز کی ہے آپ ہی کے اکابرین میں ہے وہ لوگ آپ ہی کی ہم نسلک ہیں وہ لوگ آپ جن کو اکابر مانتے ہیں انہیں کو اکاگر وہ مانتے ہیں لیکن آپ نے چار نسلوں پر اپنی جماعت کے دو ٹکڑے کر لیے آپ نے کے نام پر اپنی جماعت کے دو حصے دوارہ کر لیے لیکن آپ نے تاشت کو یہ دیا کہ ہم نے یہ حصول پر چل رہے گی جو اس حصول پہ نہیں آئے گا ذرا وہ ہمارا کتنے ہی کاغر کرام ہو ہم اس کے زباں اڑائیں گے مجھے حیرت ہے کو چھوڑ سکتی ہے آنکھ اصول پر اپنے دوستوں سے جدا ہو سکتی ہے وہاں آپ کی کوئی مسلح کر نہیں ہوتی ہے لیکن جب صحابہ اصول کی بات آتی ہے تو پھر آپ اس حد تک مروح ہو جاتی ہے جب اس میں اصول چاہیے بھائی چارے کی فضا قائم کرتی ہے اگر میں اصول کی پر دوسرے وقت سے بھی بھائی چارے کی فضا پیدا نہیں کر رہا ہوں کس ملے کی بھائی چارے کی فضا کبھی پیدا نہیں کروں گا وہاں اصول کی ہے جہاں اصول آئے گا وہاں مسلے سے پر دی جائے گی جہاں اصول آئے گا کہاں اصول آئے گا قریبی سے قریبی بزرگ بھی جائے گا کی ہے غسول کی ہے درد کی ہے کہیں ایک کی ہے ہم کتنی کسی سے مو ہو کر اکرد کو راجا ساتھ رکھ کے کسی کا شکار ہو کے اپنی کو نہیں ہونے نہیں کریں گے رات کے ٹھیک بارہ بجے آپ نے مجھے مائک پہ کھڑا کیا ہے جو جلسے کے اختتام کا وقت ہے اب اگر آپ مزید تسلسل کے ساتھ نارے بلند کریں گے تو میں مزید کچھ نہیں کہہ سکوں گا جبکہ میں چاہا تھا یوں کہ میں کم وقت نہیں ہوں بہت کچھ آپ اور کے سامنے رکھوں اور پھر آپ کو غور و فکر کی دعوت اور میں پر ہوں کہ آپ میری اس درخواست کو قبول فرما کر مجھے زیادہ بولنے کا موقع فراہم فرمائیں میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ جس اسلام کا نفاذ چاہتے جس اسلام کا حلبہ چاہتے اسلام کے راغی اگو کپڑوں عمر بھی اسلام کے رابی اسحاب رسول ہے جس دین کے راوی اسحابت کے ہم پر نہ ہوں اس دین کا نام اسلام نہیں رکھا جا سکتا ہے اور نہیں ہی ہم کسی ایسے دین کے داری ہے کہ جو دین اسحاب رسول کی سیاست سے ہم تک نہ آیا ہو ہم کسی ایسے بھی امتداری نہیں ہیں ہم اس اسلام کے داری ہیں ہم اس دین کے داری ہیں جو تین صحاب رسول کی انصافت سے ہم تک پہنچائیں اور ہم اسی کا پاکستان میں البا اور نفاذ چاہتے ہیں آپ مجھے موقع دیئے کہ میں حقیقت سے پردہ اٹھاؤں کہ جہاں تک میری معلوم آپ کا تعلق ہے پاکستان میں اسلامی نظام کے راستہ بھی سب سے بڑی رکاوٹ سیت ہے اس سے بڑی رکاوٹ میں کسی اور چیز کو تصور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں رکاوٹیں اور بھی مانتا ہوں لیکن جہاں تک کسی رکاوٹ کے وزن ہے وہ سیت ہے اس لیے آپ جب زبان کی آگ کھاتے ہیں سیت راستہ میں آپ کے اس حصول کا انکار کر کے زبات علی گا مسئلہ پیش کرتی ہے آپ جب چور کی زبا کا مسئلہ لاتے ہیں سیت علی کا مسئلہ لاتی ہے آپ جب وراثت کا مسئلہ لاتے ہیں شیت اس کے برعکس اپنا مسئلہ پیش کرتی ہے آپ جب نصاب تعلیم کی بات لاتے سیت اپنا نصاب تعلیم الگ پیش کرتی ہے آپ جب اسر کی بات لاتے ہیں شیت الگ اشر کا نظام پیش کرتی ہے آپ جب طلاق کی بات لاتے ہیں یہ کام وہ چیز ہے جو ملکی قانون بنے گے وراثت ملکی قانون ہے طلاق و نکاح کا مسئلہ ملکی قانون ہے جو کی صدا ملکی قانون ہے جگا تو ملک قانون ہے یہ کوئی نجی پروگرام نہیں ہے یہ مبنی لا کے طور پر آپ کو نافذ کرنا پڑیں گے لیکن تمام مسائل میں آپ سے سیت متصادر ہے سیت کے آزاد کا اصول اور ہے آپ کے ہاں اور ہے سیت کہاں چور کی سزا ہو رہے آپ کے ہاں اور سیت کے آ رہے آپ کے ہاں اور ہے سیت کے ہاں وراثت ہو رہے آپ کے یہاں وراثت اور رہے سیت کے یہاں اوشن ہو رہے سیت کے یہاں سوتی آپ یہاں ہو میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ بغیر پڑھے سیت کے مسئلے میں نقص کو ہدایت دیں آپ میرے سیت کو پڑھی اس کی فطا پڑھی اس کے ریٹر کا مبارہ کریں اگر آپ کو رسول لے کر نماز کے مسئلہ پر کوئی ایک مسئلہ بھی آپ کو سیرت سے مستحق نہ آئے تو اس قسم جس میں محمد کسم عظمت پر اپنے عظمت کا پیاز رکھے میں آپ کو زمانت دوں گا کہ آپ میری زبان نہات و کان تینوں کا کیجیے لیکن لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ کوئی فرق چاہے میں کیوں نہ ہوں وہ اپنی جاتی رائے کو جنگت کی رائے مت کرائے جنی جیسے آپ کی ہے جیسے میری ہے جیسے فرنٹی کی اپراپتی ہے جیسے پنجاب کی اپراپتی ہے جنیت میں جب کوئی نظام نہیں تھا جمی ذی ڈب کو اختراف نہیں تھا جمی یچے سب دو ہی کام کر رہے تھے کو نہیں تھا سب کام کر رہے تھے سب بہت سے زیادہ مضبوط کاج مہیا تھے مراحم اسلام خاص شادی اور مفتی محمود علیہ مزاحمہ بھی جب یہ دونوں ساختی یکجا تھی دونوں لیڈر اکٹھے تھے دونوں قائد ایک جگہ تھے آج کے بیس سال پہلے لاہور تیاری نے سید کام کری حضرت مفتی محمود کی موجودگی ہوئی حضرت حادثی کی, کی موجودگی ہوئی دیگر قائدین کی موجودگی ہوئی مظاہدہ ملت اسلامیہ بے بات رہنما بے باق کاف لیگر مولنا ہو سدھار بھی نہیں یہ الفاظ تو آج بھی دیکھ شدہ موجود ہے اور آپ کو سنا جا سکتے ہیں آئی نے اپنی زمینت کے سٹی سے کہا تھا کہ ہم پاکستان کو دانیت اور سیت کے حوالے نہیں کریں گے اگر اس دن سیت کے خلاف امراض ملک کرنا کمیت کی سٹیش سے سیاست کے خلاف نہیں تھا تو آپ بھی سیت طرف سب کے خلاف نہیں ہے اس وقت اس محمود جیسا زینت انسان موجود ہے اس نے مولانا آزادی کا رت نہیں کیا کیا آپ کا نام لے کر جمی کو پھر سوارہ کا گھر کے کیوں لے جا رہے نہیں اس لیے کہ میں وہ سمجھتا تھا سیرت فن نہیں ہے اینٹی اسلام ہے فنکا اور ہوتا ہے اسلام دشمن طاقتیں اور ہوتی ہے فن کے اور اسلام دشمن طاقت میں تلیز کرنا آپ کا اخلاقی اور مذہبی فریض ہے معاشر آپ کسی ایک خوش کن آپ سے متاثر ہو کر اقرین کے موقع سے مت اور نہ ہی عرب کو ہٹنے دیا جائے گا جمیت پوری ہے جس کی بنیادی غلام خاص ہزار کے لیے سرما کر مضبوط کی ہے بستی بستی کریا کریا گٹ پر کے مضبوط کی ہے اختراق پت لگا لیکن آج بھی دوست دشمن مانگتا ہے کہ غلام خان ہزار جی کو گسٹو جیسی طاقت بھی خرید نہیں سکی ہے نزا ہو جانا الگ بات ہے اختلاف ہو جانا الگ بات ہے جماعت سے جدا ہو جانا الگ بات ہے لیکن آج کی جمعیت مولانا ہزار جی کی دیانت پہ یقین رکھتی ہے آج بھی ان کے کارناموں پہ یقین رکھتی ہے تو میں آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ جب ایک تریتھی دو آئیے سے لکھ ہوں لکڑوں کا یہ تقریر ہے کہ ہم ملک کو سیرت اور کاشتانیت کے حوالے نہیں کریں گے میرے محترم شامین میں نے آج سے عرصے کیا کہ یہاں سے اسلام کے داری ہے آپ جو اسلام حمل پاکستان میں نافذ کرنا چاہتے ہیں اس کے راستے میں جہاں اور بہت ساری رکاوٹ تھی وہاں سیت ایک مستقل رکاوٹ ہے بلکہ یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں نوجوان خون تڑپ طرف کے کہتے ہیں انقلاب لانا چاہیے آپ انقلاب لائیں گے میرے رسیدوں مجھے یقین ہے آپ لائیں گے لیکن آپ پیش اس پہ ریکارڈ کرنا ہوگا کہ انقلاب لا آسان ہے انقلاب کو برقرار رکھنا مشکل ترین مسئلہ ہے افغانستان میں ٹرمسٹ انقلاب لایا راہ کی راہ دا گیا لیکن مسلم کب نے اس انقلاب کو ایک دن بھی چین کی نیند محسوس ہونے ہے اگر ٹرمسٹ اس سے پہلے افغانستان کی زمین اندار کر چکا ہوتا تو شاید ملاحدین اس کا بربان نہ پکڑتے اور اسے کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا اس کو کوئی آنکھ دکھانے والا ہوتا آپ جب تک اندرون ملک اپنا مثلت سے انتظار نہیں کریں گے اپنا چین آپ ہاتھ تک تعلق لے نہیں جائیں گے لے بھی جائے. تو تب بھی آپ کو دشمن تاٹتے آپ کی مذہبی مخالف تاکتے آپ کا مذہبی مخالف کرو ایک دن بھی چین سے نہیں کرنے نہ نیند سونے دے گا انتخاب اسی صورت میں کامیاب ہوتے ہیں جماعت تعداد میں موجود ہو آپ کا ہے آپ پہلے سیل بچی آپ کو پٹ بنتا ہے آپ پہلے افراد پیدا کرے آپ کا پٹ بنتا ہے آپ پہلے باد نفریات کا پلا کما کرتے اتنی ذات تعداد افراد کی پیدا کرتے کتنا انتواف ان کا تو پھر اندرون ملک آپ کے انقلاب کو چیلنج کرنے والی کوئی کچھ بچے سے موجود ہی نہیں ہونی چاہیے اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو انسراب آپ کا کبھی کامیاب نہیں ہوگا اولا ان نہیں آئے گا آ تو برقرار نہیں رہ سکے گا ذرا قدر شام میں بات یہ کرنا چاہتا تھا کہ اسلام کے راستہ میں جہاں ہر رکاوٹ ہی وہاں شریعت ایک مستقل رکاوٹ ہے اس کا پورا نظام آپ سے بدلا ہے اس کا پورا دین آپ سے الگ ہے وہ قدم قدم سے آپ کے راستہ رکاو رکھے آج کل سی اتنی بدلا ہے راس بدلا ہے اس نے اتحاد دین مسلم کا نعرہ بلند کیا ہے اس نے نایا شخصی بڑا شردیا کا نعرہ ہے اس نے نایا شیعہ وا سجا کا نعرہ بلند کیا ہے یہ تمام سر ڈائی ہے حقیقت کی خوش نہیں ہے یہ سیت کا پرانا سل ہے جو شخصیات تحریف سے واقف نہیں ہے وہ ان خوش ناموں میں ضرور جس کو تاریخ معلوم ہے وہ کہ جس تاریخ نے آج تک اپنا بکر کو نہیں مانا ہے وہ تاریخ آج فضل الرحمان کو کیسے مان سکتی ہے جس تاریخ نے آج تک عمر نہیں مانا ہے وہ تاریخ کیسے مفتی محمود کو مان سکتی ہے جس تاریخ نے آج تک عثمان نہیں مانا ہے وہ تاریخ کا آج آپ کو بھائی کیسے مان سکتی ہے جو تاریخ پہ ہم کر کے کہہ لوں ایمان پرختی ہو وہ آپ کو گلے کیسے لگا سکتی ہے دو تاریخ کو ہم کر کے صحابہ کو مونے نہیں مانتی ہے وہ تاریخ آپ کو اپنا مسلم بھائی کیسے مان سکتی ہے یہ تو کام کرنے کا طریقہ براد ہے یہ سیت کا زدر اور فرق ہے کہ وہ اقلیت ہے اس کو اکثریت میں گھسنا ہے اس کو اپنا پیغام اور پروگرام پیش کرنا ہے اور جب وہ دیکھتی ہے کہ میرے راستہ اکثریت رکاوٹ بن رہی ہے تو پھر وہ ہر ہر استعمال کرتی ہے کہ جس ہر سے وہ اپنے آپ کو مسلم برادری میں سامنے رکھ کر آگے سفر کر سکے آپ کو سیکھنے سے آگاہ ہونا ہوگا اس سیکھنے کے پاس اور نظریات سے آپ کو متلع ہو کر اس کے راستے میں رکاوٹ کرنا ہوگا اگر آج آپ ایسا نہیں کریں گے تو گھوم جائیے انتظام لا سکتے ہیں آپ سے لگے ہوئے ہیں بلوچستان میں لگے ہوئے ہیں اکثریت آپ کی ہے افغان آپ کی ہے لیڈرشپ آپ کی ہے دولت آپ کی ہے پہاڑ آپ دکان آپ کی ہے آپ کے ہے شہر آپ سے ہے اور گورنر آپ کا نہیں ہے بجارت نہ آپ کا تھا گورنر غیر کیوں بنا لیگر آپ کے تھے گورنر غیر کیوں بنا دکان آپ کی تھی گورنر خیر کیوں بنا تجارت آپ کی تھی گورنر خیر کیوں بنا آپ اس سے نگاہ نہیں رکھتے اور نہ آپ شہریت کا نقصان کرتے ہیں تو دلت کے سفید تھے آپ کو نقصان نہیں پہنچانے کے ہے چھوڑیے بات مجھے مکمل کر لینے لیجیے کوئی چیز کوئی نفا دشمن جمعیت کے سفوں میں نہیں گزرے دیا گیا بتا دو ہماری وابستری میں کے ساتھ مشکوک ہیں اس سے بلندرا سے پندرہ سے جمی حت کے پلیٹ فارم سے ہم مار کھا ہیں ہماری کوئی وبستگی جمی سے مشکوک نہیں ہے صدر الرحمان میرے عام عمر بلکہ ایک دو سال آگ عمر کے لحاظ سے چھوٹے ہوں گے لیکن میں اگر ان کے محکم سیاسی وصیت کو صحیح نہیں حساب ہماری سکھوں کو سب شاعر آتا ہے کپال اس میں کوئی شور نہیں کہ ہم کل بھی جمیت سے ووسا تھے آج بھی جمیت سے ووسا ہے ایک نوجوان کا سیاسی بصیرت کو بلائے سے خوشی دیکھ کر ہم نے بہت بڑی شخصیات کا دامن چھوڑا ہے اگر اب بھی ہم جمیت کے ساتھ مخلص نہیں ہے تو پھر تم نئی نخنوں کا انتظار کرو ایک خیر آپ نے کوئی جمعیت کے ساتھ مخلص نہیں ہوگا یورانی خبر میں عرب کیا کر رہا تھا کہ شیر اسلام کے راستہ بہت بڑی رکاوٹ ہے آپ بنیاد کیجیے ربولا لگی پوری تعداد کا علاق اور معبود ہے اس میں کوئی شک نہیں کوئی شروع نہیں ہے لیکن جن سفارت کے ساتھ آپ رب پورا کو معبود مانتے ہیں شیر ان سفاط کے ساتھ خالد کو معبود نہیں مانتے مانا جماری کے ساتھ اب کر رہا ہو پندرہ سال تک مسلسل سیاہ دیگر کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ اعلان کر رہا ہوں کہ جو سفارت خانے کی اکرکی قرآن سنت نے بیان کی ہے سیاح ان سفارت کے ساتھ رب العالمین امین کو علاح نہیں مانگتا ہے مسلمان کا عقیدہ یہ جی ہے کہ اللہ ڈھونڈ نہیں سکتا ہے سیت سے آئی عقیدہ اجماعی ہے کہ اللہ کو بدار ہوتا ہے وہ کاند اور کاندھ دھول گراتا ہے ایران کرتے لیکن چند دنوں بعد اسی عقیقی کا احترام ہوتا ہے ماشاء اللہ کہ یہ اعلان تو تمہیں غرب کر دیتا ہوں پھر اسے وہ بدلتا ہے اس عقیدے کو مسئلہ بدا کے نام سے شیعہ میں ٹیک کرنے پوری جلت کے ساتھ براہم کیا گیا ہے اور میں آج پوری ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ نے سیاح کا کوئی اختلاف نہیں ہے اس بار یہ عقیدہ ان کے ہاں کہ رب العالمین کبھی کبھی ڈول بھی جایا کرتے ہیں مسئلہ برآ کے انوان تھے اب آپ اب آپ خود غور کر سکتے ہیں کہ کہاں آپ کو اپنا کی تو بہت جائے آپ اسی کی عادت کرتے ہیں جو بھول جائے آپ اسی پر مجھ کا مان کے ہیں بھول جائے آپ اسی کو سیکھے کے نیک سمجھتی ہیں جو بھول جائے جب ایسا نہیں ہے تو بنیادی طور پر شیر آپ کے ساتھ حکی جائے میں بھی متفق نہیں ہے غور کس مسئلہ میں متفق ہوگی اس سے آگے اقتصاد چاہتا ہوں کہ بات آپ کس لیے نہیں آئے اور پھر ان لائنوں پر آپ غور کر سکے اور آگے نکل سکے توحید کے بعد رب ظمیم کی عبادت کے بعد آپ رشارت سے آئیے جیسی رسالت کو کیا سمجھا ہے سیاح کے ہاں رسول کی کیا قدر و منصرت اور ہے شیعہ کی ذمہ تصویر ہے قرآن کی اس کا نام تصویر کنی ہے اس تصویر کنی کا مسند علی بن ابراہیم کنی جو محمد عری اس میں آپ کو کہا قرآن کی جو مشرقین رقمی آئی مسلقین کا احساس تھا رب العالمین نے مکھیوں کی مثال کیوں دی ہے مچھروں کی مثال کیوں دی ہے جبکہ خلا کے عالم نے مسلقین کے خدا کے حص کو بیان کرتے ہوئے مثال دی تھی کہ یہ تو مکھی کا پر نہیں بنا سکتے ہی. تمہارے ماں کیسے ہیں تو مسلطین سوال کر رہے تھے کہ یہ کیسی کرانے لائی ہے تو کیسا کمبر ہے اور وہ کیسا ہرا ہے جو مکھیوں کی بات کرتا ہے یا مچھروں کی مثالیں پیش کرتا ہے برا زمین اللہ نئی شرماتے اس سے کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا نئی شرماتے پچھ اوپر چیز کی مثال بیان کرے مثرین فما کرو کہاں ایک مصنوعیہ اس سے کہ کی بیان کرے یا سے دلیل ہونے میں زیادہ مقام رکھنے والی چیز کا برا برال علیم تذکرہ کرے تو شیعہ مفسر علی بن عبر کو بھی ایس آئس پر لکھتا ہے کہ مچھر سے مراد علی بن ابھی طار ہے اور مچھر سے کچھ بڑی چیز سے مراد محمد رسول اللہ ہے میں آپ کو سماپ دیتا ہوں چھوٹی کے ساتھ سے رات کہتا ہوں میری اس گفتگو کو جس کا راج سلام مت جو شخص علی دل علی تاریخ کو مچھر کہے اور محمد رسول اللہ کو مچھر سے کچھ بڑی شاعر کہے محاذ اللہ آپ بچہ چلو بری رسول مانتے جس کا آپ کرنا کرتی آپ اسی رسول کو تسلیم کرتی ہے جس کا یہ نقشہ کیس کرو آپ نے ایسے ہی رسول کا کرنا پڑا جس کا تعارف یہ کہو تفریح کمی سیاح کی کتاب نہ ہو اس کا مصنف بن ابراہیم بنی بل کا مختلف امام اور قائد نہ ہو اور یہ کتاب ایران سے کون سے سب کے پاکستان میں نہ ہوئی ہو میری وہ سزا کی سزا ہے لیکن اگر یہ رکھے پھر ایران کے سب کے پاکستان میں پچیم ہوتے ہیں تو پھر نہ ایران کا انقلاب اسلامی انقلاب ہے اور نزدید اسلام کا کوئی حصہ ہے آپ کو روت لیتا آپ خود پڑھے آپ مجھ پہ مت چھوڑے آپ کسی اور ملکی کے ساتھ کو مت چھوڑے آپ کو اللہ نے عقل دی آپ خود مطالعہ کر دیا آپ کے سیکنک کا جیسا لیں آپ جیسے کمیونسٹ کا جیسا لے رہے سیکولر کا جیسا لے رہے ہیں اور بہتر حکومتوں کا جیسا لے رہے ہیں آپ پنجاب جو کا جیسا لے رہی ہیں تو آپ کو یہاں بھی جائزہ لینا چاہیے اور ضرور دینا چاہیے دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے آپ اس کو خود مدد کر جو میں چاہتا ہوں کوئی اس کی حقیقت بھی ہے یا نہیں ہے اور اگر حقیقت ہے تو پھر آپ کو آج ہی سے چوکن ہونا ضروری ہے آپ جس کو رسول مانتے ہیں آپ جس کو مانتے ہیں آپ جس کا کرنا پڑ رہے آپ اس رسول کو آخری قدم پر مانتے ہیں وہ اللہ کی پوری مخلوق میں اللہ کی تمام قیات میں اللہ کے ناشو سب سے اونچا ہے سب کے اعلیٰ غلام ہے محمد رسول اللہ کے مقابل اللہ کی مخلوق میں اور کوئی ہستی نہیں ہے محمد سب کے آگے ہی باقی سب غلام ہے محمد سب کے مقتدہ ہے باقی سب مقتدی ہے محمد امام ہے سب کے بشما المدیا اور باقی سب ان کے مقتدی ہے لیکن سیت محمد رسول اللہ کو اس حیثیت سے نہیں مانتی ہے نہ ماننا چاہتی ہے حکم یقین سیاح کی مدد بھر ملا بات کے نگر کا مطلب ہے وہ اس میں تعریف کرتے کہ جب یہاں مادی راج سے باہر آئیں گے تو شخص گاؤں تک مادی ننگا ہوگا اس کے وجود کے کوئی کپڑا نہیں ہوگا اور مادی کے ہاتھ پر سب سے پہلے جو شخص محسوس کرے گا وہ محمد رسول اللہ ہوگا آپ بہت بڑے بات کے سوال نے کتابیں حکم یقین کافی سننے کے بعد ہے آپ آسانی سے پڑھ سکتی اور یہی ایران سے سبزی آئی ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو سکتا محمد رسول اللہ کو ماہی کے ہاتھ پہ بیس کرانے والا والا مانتا ہے کیا اس رسول کا غائل ہے جس کا کرنا ہاتھ رہے کیا محمد رسول اللہ ایسے رسول ہی کیا ماہی کے ہاتھ کریں گے کیا محمد رسول اللہ کا یہی نقص ہے کہ وہ کسی اور کے ہاتھ پہ ویسٹ کرتے کے بنگے ہاتھ سطح پر ہاتھ علم گزار کے مستقبل ہے تو ہوتا ہے تو محمد کا امام بن گیا ہے لیکن یہ حقیقہ بھی مستفقہ ہے کہ محمد رسول اللہ مادی کے ہاتھ کو رحض کریں گے کیا آپ ساخی محمد کو ایسا رسول مانگتے تو ماضی کی بحث کرے گا آج کے یہاں کا یہی ہے اسی بات سے بولی آپ کی رام رکشا سابق کر نقشہ مانا جا سکتا ہے اس نقشے کو اسلام کہا جا سکتا ہے اس نقشے کو ایک لمحاتے میں بھی اسلام کی حیثیت سے تسلیم کیا جا سکتا محمد کی ہاں ہے محمد رسول اللہ پوری پیدا کی ہاتھ محمد مرشد سباہ محمد رسول اللہ سے برابر نہ کوئی ہستی آ رہی تھی نہ سکتی ہے نہ پورا زمین میں کیا جاتی ہے نہ, ہوگی، نہ جہاں تک جہاں تک تو مسئلہ تھا سیت نے آپ سے جدا سے رو ہے جہاں تک رسالت کا مسئلہ ہے سیت نے آپ سے جدا سے رکھ ہے آپ کہتے ہیں محمد سب کے آقا ہے شیعہ کہ محمد ناجر کی بحث کریں گے ٹھیک ہے آج کبھی اللہ کبھی نہیں بھولتا ہے شیعہ کہتے ہیں اس کو حقیق ہوتا ہے جو ارا ہاتھ مانتی ہے شیعہ صفات کی الہ نہیں مانتا ہے جس رسول کو چنسکتوں سے آپ مانگتی ہے شیعہ ون صفات کے ساتھ اس رسول کو نہیں مان رہا ہے نمبر تین میرے اور آپ کی عقی کی بنیاد ہے سنی اس رات میں نے آزادی ارج کیا تھا کہ میری گفتگو کو آپ آخر تک سنی اور پھر فیصلہ آپ کا فیصلہ آپ آپ جو مجھے حکم دیں گے میں آپ پہ ایک رضاکار اور کار پر لیکن اتنا مجھے حق بند پہنچتا ہے کہ میں اپنی سماج کے سی ہوشی اکڑوں سے فہم اور افراد کے سامنے اپنا مافی ضمیل تو رکھ سکتا ہوں یا نہیں رکھ سکتا جی فیصلہ وہی تسلیم سے جواب کریں لیکن ادارے رائے کا حق ہے یا نہیں ہے ہے حق تمہیں جو کچھ عرض کر رہا ہوں اسے رائے کا ادار سمجھیے اور دیش کے غور کیجیے تحقیق کو چست کیجیے نیم کیجیے اگر آپ کو کوئی حقیقت نظر آئے تو آپ کو مان لینا چاہیے حقیق پہ نہ نظر آئے تو مجھے منوانا ہے محنت کی ہے کہ جس طرح تو تحید امام کا حصہ ہے اسی طرح رشانت بھی ایمان کا حصہ ہے نمبر تین کتاب اللہ نمبر تین قرآن حکیم یہ اسلام کی بنیادی اثاسی کتاب ہے مجھے آپ کو اس کتاب پر غیر مسلسلی یقین رکھنا ہے اگر قرآن کی ایک آیت کا انکار ہو گیا تو یہ کفر ہوگا شیر و کا انکار ہو گیا تو کفر ہوگا قرآن نے کسی ایک آئت کی شخص پر تو یہ بھی کفر ہوگا الحمد اللہ تک قرآن کا ایک کتاب ہے محفوظ کتاب ہے اور خود قرآن نے اپنے محفوظ ہونے کا رب العالمین کی جانچ کے اعلان کی ہے اندر فکر وہ اندر اللہ فرماتے ہی ہم نے قرآن اتارا ہم کی کرنے ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اسے ہر شور معصول ہے ہر شدے مت معقول ہے اب ہم کتاب اللہ پہ ایک محفوظ ہے اگر کوئی شخص اس کو معفوز نہیں مانتا ہے تو اس کے اخر میں کوئی شعر نہیں رہ جاتا ہے اور ہم سمت کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ شہید رسائش کے روپ اس کا کتاب اللہ پہ کتنا ایمان ہے میں دو ہزار سے دائرہ وہ موجود ہی انہوں نے تعریف ہے کہ یہ خراب نسلی نہیں ہے اسے بدل دیا گیا ہے اس میں علی کا نام تھا مثال دیا گیا ہے اس میں آرام کا کپڑا تھا مثال کیا گیا ہے اس میں اتر کے سکون کھڑے کر دیے گئے ہتا کے یہ تعریف کر دیا گیا ہے کہ یہ قوان ارے آج یہ سپر کے مواقع شراب بدلا گیا ہے سے کوئی مذاق نہیں ہے کسی مذہب کی مذہبی قطر میں اتنی بھاری تعداد میں روایات موجود ہوں اور پھر وہ مذہب یہ اعلان کرے کہ ہم مسلم ہیں یہ اسلام چاہتے ہیں قرآن اسلام کے لیے بنیادی کتاب ہے قرآن ہی کا نکاح چاہتے ہیں राम <laughs> ही اہیم سات نہیں ویسے وہ ہزار رہتی وہ کی کتب میں موجود رہی اور بڑی کتاب سے لے کر چھوٹی کتاب تک میں کہ یہ قرآن رکھ گئی ہے اور ان میں ایک جس پر پوری دنیا کی کا اتفاق رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جب خاتم ہاتمن بجانے وہ سام اور آپ دنیا چھوڑ کر تشریف لے گئے آپ کی ریڑت کے رات اریت میں بھی پار رام جمع کیا اور جمع کر کے محمد سر عمر کے پاس بھائی اور انہیں کہا کہ یہ وہ فرام ہے امیل نہیں اٹھا رہے یہی اپنی ہے اس کو بھی نہ کیجیے سیارے سیاح موجود ہے جب آپ جب وہ قرآن کھیلا وہ عمل جمع کر کے آئے تھے وہ اپنی مہاجرین کنٹ تھا اس لیے کی تحریم تھی اپنی مہاجرین کی عقت تھی اپنی بچے عمر نے کہا ابھی یہ قرآن لے جائیں گے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس اچھا قرآن موجود ہے ہم اسے نا کریں چلیں گے ہمارے سیاح غصہ میں آئے ناظ ہو کر اپنے قرآن پر بند کیا تارا لگائی اور تم ہاتھ نہیں لگا سکو گے تم دیکھ نہیں سکو گے ماضی کے آنے سے پہلے اس قرآن کی تم جائز نہیں کر سکو گے میں اپنے دانے سے پتھر دیتا ہوں میں اپنے آپ کے بارا تھا ہے اور سب سے مت معقوب ہے اور ہم سے اللہ کتاب اللہ کو کے ایک خرچ محسوس ہے اگر کوئی سخت اس سے معصوم کو دیکھنا چاہتے کہ کوئی حفاظت کے اس کا کتاب اللہ کو کتنا نام ہے روکے چاہیے گھر درگار وہ موجود ہی جب تعریف ہے تو وہ قرآن نقل نہیں ہے اسے جگہ دیا گئے اس میں کا نام تھا رسول کا پک کیا تھا نشان دیا گئے ہے اکیس سو روپئے کھڑے پر دیے گئے تعریف کر دیا گئے کہ یہ قرآن ارے آپ ترسٹ روپئے شراب ہوا گدرا گیا ہے اور وہ آزاد کے بعد روح کوئی مذاق نہیں ہے کسی مذہب کی مذہبی کدھر میں اتنی خالی کا حالات میں رجحانات موجود ہوں اور پھر وہ مذہب یہ اعلان کرے کہ ہم رسموجود ہوں جو ہم اسلام کا ہیں اردو اسلام چلیے ہم آدمی کتاب ہے عروم کا نساس چاہتے ہیں آپ ابھی چاہتے ہیں لیکن آگا ہی رہتے جو ان کی کتب میں موجود ہے اور یہ قرآن رکھی گئی ہے اور آپ کیڑے رکھتے رہنے قرآن جمع کیا اور جمع کر کے ہمارے پورے عمر کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ قرآن ہے وہ برائے اٹھا رہے میں موجود ہے جہاں بچے وہاں قرآن خود جو علیم کرا کر مہاجرین طلب تھا اسکول کہاں کی تعلیم تھی اس میں مہاجرین کی تک ابو بکر بچے نے کہا ہمیں قران ملت سے ہم ایک کی جنگ میں کھڑے ہوئے ہمارے پاس افترا کر موجود ہے اخر سے مالک کے سرے اگر سیلارے کشتی ہے ہمیں حصہ میں ہے حرام ہو کر اپنے قران سے ان کی دا لگاوا یہ لگا نہیں اے راہ پر جگہ ہے ماجی قیامت سے پہلے قرآن پہ تم ہاتھ نہیں لگا سکو گے چیز کر رہا ہے خراب ہوا اس کا یہ ہے متو سے پہلے کچھ لوگ کرتا ہے میرا خیال میں بات نہیں اور مجھاج کی ساز نہیں ہے سب کم لوگ کرو گے ایک چیز لے کر اگر تو مجھے ماہی ہے تو میں نہیں چاہتا ہوں اور اگر ہم اپنا چاہیے کہ میں یہ تمام سرگر مکمل ہے اہم سے پورن سوچے کے, کے ساتھ دیش کے میری گزار کا ہاتھ کرنا چا چاہیے سارا کرنا چاہ رہے ہیں پورا کروں گے جو ہاتھ ہم لوگ لوگوں سے آگے چلنا چاہیے وہ ہاتھ کے آتے اگر آپ آج... سے وعدہ کرتے اگر آپ اگر آپ کرتے آپ جس چھوٹے ایک پتا ہم تک بیٹھ کر گئے تو پھر میں یہ اردو لوں کہ جو ہزار کچھ لوگ ان کو بھی دکھا لیں ٹھیک ہے لہٰذا جو آپ نے کر لیا جو پھر جو ہزار کچھ چیزوں کو دکھا لینا چاہیے نہیں دکھا لیا جیسے کسان ہم کتنے رات کے ایک کے بچ گیا لیکن آپ کی آپ اور میری اچھی میں بوڑھے کہ میں نے ایک سمیل سفر کیا ہے اس اور رو کا سمند اور پھر اس کے ہاتھ غور کرنا ہے کیا روس اسمان اٹھا کر رکھتی ہے قرآن الگ کیا آپ کی یہ ایمان کیا ہے کہ ان کا قرآن الگ اسی سے کران مانگتے ہو تو اتنی یہی ہے جو پہلے یہ نہیں مانگ سکے جو وہ کران ہے اس کو بھی میں چھپا دیے جی جہاں جا کے کران مانا جا سکتے ایک سونا گھر के لیے جی یہ سو نو واقعہ رکھ لے جا سکتے چیلنج میں تو کرایہ الگ رکھتا تھا اس کو چھپا دیا جی مطلب راستے میں فون ایک کلاس مند ہے you know your whole form, or your expectation for you, there any service as well, you here every post Господre does not come in here, you have to get on your own service that you have, you can understand Take care of yourself, and you are lying Islamois' ministry nobis are He is about the duty of god Hisi fam onde chuckle 너 Luis exhibit ign� 이랬어 Charlene Where he left to be Precisa He told You learn just about but there is awesome ese band He short short 신SON Yes He limp So You need to JO You need to میں نے کیا اسے نا مارے بھی کیا ہے آپ اس میں پہ کنٹرول کریں نارے پہ کنٹرول نہیں جو اس میں ان کو دکھا دیں اور اگر آپ نے بھی کھا کر تو میرا سر پھر میں سمجھو کے بات دی متروسے نا تو بڑنے والے کے نام میں شاپ کیا مل جائے گا یہ آپات جامع ہو اگر انجامات نہیں ہٹائے تو سمجھوات کو بہت اتنا ضروری ہو نہیں تو جماعت ملکی ایک درجن سی ایم نے تعریف کی ہے تحقیق کی ہے اسے تحریر کرا دیے گئی اردو تقریبا مقبول کی بارہویں سالی موزوں مقبول حسین دین جی سی اردو شرائم نے باندھے رکھتے بھی تحریر کرتا ہے شراب خوب بدل دیا گیا ہے کہ جب یہ قرآن کرتے تو ان سے کر دیتے تو اس سے ہم امام سو تم سے مجبور ہوں جب تک امام ماضی نہیں آئے گا ہم اس میں خوش پران سے اور جب ماضی آئے گا تو قرآن اصلی حالت میں پورا جائے گا تم لکھاؤ کہ موجود پران سے انکار ہو گئے یہ سائک کسی آندول ہے ہندو کام ہے اور کسی نیچنگ کے ڈرکمر ہوں گے اور کسی ہندو کو ہوئی سے اس کی کتاب لکھے اگر وہ ضرورت ہے اور اس میں مل جائے گی مان سال میں رکاوٹ بن گئے جا کل آپ نے صرف لکموی سامان لیا جسے دن میں اللہ نے آپ نے سن رکھ سکتی ہے آپ اسے لکھنوی کا اگر لکن نے ڈھائی ہے تو اگر لکھنؤ نے گھر نہیں کہا ہے تو میں नहीं بھائی کہنے کے تلا نہیں لوں بلکہ وہ کہنا چاہتا ہے چلو ساگر ساگر ملیہ مادری سے چلتے یو نہیں ساگر ملے میں دس کے زمانہ بھی چلے گئے اب امیشہ سے چلتے رولوے تو چاہیے غیر ڈے غیر میران اب امیشا سے چلتے کیا ہے اگر اب امیشا کچھ دکھا شرام اگر ان کو سی ایک اگر امام مالک نام را اور بیگم کی ریڑھ کی की بیگم کی شہرت کا سارا آزادی کری ہو اللہ <سؤال> ہمارے خانہ میں جنگل لگ گئے گا لے ان کی اندر مان لیجیے گی مانو جائے گی اور فرا سے دیکھتے اسلام لوگ اسلام کا اسلام اسلام کی نمائندہ جماعت ہے اور اسی آئے کتنے خراب ہوتا ہے کیا اسے ہر کتنے کی راہ روکنا چاہیے نہیں روکنا چاہیے اس رات اسے ہر کتنے کی راہ روکنا چاہیے چاہیے میں روکتی ہے اس واقعہ سے رویے چاہیے نہیں روکتی ہے اور پوری سے بات روکتی ہے دشمن ہے تو ضرورت راہ روکتی ہے دشمن اور نا جانو تم سے انتہائی بات کر کرتا نیٹما جب کری گورنر ہاؤس پہ جنڈا لگا دیجیے تو جب آپ نے نیٹما جب پیدا ہو ہوگا تو وہ چناب خا. آ سکتا کیا نہیں آ سکتا ابھی تو بتایا نیزما جب سے کہا نہیں تھا آپ کو کا حکم سے نہیں کہا کہ جنڈا لگائے یونیورسٹ کی پالیسی تھی آپ نے لہرا یا نہیں لہرا لیا تو جب آپ کی پالیسی ہوگی جب مسلم جب ہوگا لوگ کہیں گے جنگا لہرے گا یا نہیں لہرے گا پھر یہ صرف بلوچستان میں نہیں اسلام آباد نہیں بھی سکتا وہاں بھی رہ سکتا ہے لیکن اس دن ضرور کہتا ہوں کہ لہرے گا اس دن جب آپ اپنے مسلم کو کیڑے پر مضبوطی کے ساتھ ڈپ رہیں گے اس کے لیے آپ کی نظر آتی ہے آپ رہی ہے اپنی میرے کامت رائے اسلام ہر کتنے کو رات کرے رکاوٹ ہے یقیناً رکاوٹ ہے اور ایک بہت بڑی قوت اس کمبت کے انسار اپنے کو جسم دن جملیت کی قوت کا انکار نہیں کرتا ہے چلتے آئے آپ کو سے نہ چاہتا ہی. چاہتے ہو جو سارے صوبوں میں برابر اپنا وجود رکھتی ہے زمینت کے معاشرہ ایک دوسرے چاہتے چڑھے ہوئے جو سارا صوبوں میں اپنا وجود رکھتی ہے اس کے آتے پنوا تک موجود ہو اور پھر ان میں وجہ کہ آج تک پہنچیے اپنا آپ کی سواری پر تمام دے چلے آ رہے اس میں جو آتے ہیں بیان تک مارنے چاہیے کوئی ان کا دفتر نہیں ہے کوئی ان کی چیڑا نہیں ہے کوئی ان کی لیڈر شپ نہیں ہے کوئی ان کا اداکار اور کارکن نہیں ہے ماگ ایک رات آدمی ہے جو اخباری بیان پر اپنے آپ کو برقرار رکھے ہوئے ہیں اور بات وہ جماتے بھی ہیں جو صرف فلم تک موجود ہے اور بات وہ جماتے ہیں جو صرف علاقے تک موجود ہے اور بات وہ جماتے ہیں جو صرف اپنی قوم کی یعنی جو انسانی لحاظ سے قوم ہے مثلاً پختون ہے یا بلوچ ہے یا سیال ہے یا سید ہے یا پڑوسی ہے یا کوئی اور قوم ہے وہ نمائندگی کرتی ہے بعض وہ جماعتیں جو مہاسند اجلاس محدود ہے بعض وہ جماعتیں جو غیر ملکی ایجنٹ کے طور پر کام کرتی ہے اور, کے اور اپنے کو ملک میں رکھتے ہوئے ہیں ذریعت روایہ اسلام ان تمام پارٹیوں اور جماعتوں سے بھاگ اثر ہو کر تمام صوبوں اپنا وجود رکھتی ہے اور مزید فرق کے اور دوسری سیاسی پارٹیوں نے یہ بھی ہے کہ دوسری سے کارکن کی نہیں ہے وہ کتنی بٹھی ہے جماعت اقتدار سے, سے آتی ہے جماعت کے لوگ اور جماعت سے کر کو اپنا آٹا پارٹی آئی تو وہ, وہ بن جائیں گے کب کی پیپل کی اور پارٹی مدعے وطن نظر آتی تھی آج انہیں بنا کی اور سیکاری مسلم لیگ جاقی کو کی ڈالی <سؤال> یاد ہوئی وجود نہیں ہے کوئی لط رس نہیں ہے وہ مساطل اور رابطہ میں سر پارٹی چھوڑتے جہاز پھیرتے لوگوں چھوڑتی یعنی ہمارے اسلام ناج اور بہت بہت ہی ہے بہت جماعت ہے کہ جس جماعت کا کارکن یوں دیتا ہے جس جماعت کا کارکن بوڑھو چاہیتا ہے جس جماعت کا کارکن استنو چاہیتا ہے جس جماعت کا کارکن توڑے کھاتا ہے جس جماعت کا کارکن کھانا مینار کھاتا ہے جس کا کارکن کا کار کرتا ہے برداشت لیکن جماعت نہیں کھولتا ہے اس لیے آج سے مجھے حق ہے کہ پاکستان میں بہت سب سے بڑی پارٹی سب سے بڑی جماعت جمع اسلام ہے اس کے مقابل کوئی روسی جماعت اس احست کی نہیں ہے اور مجھے یہ بھی دیکھنا ضروری سمجھتا کہ پاکستان میں گاؤں سے آ کے رہی تو پھر اس میں کوئی ہیرے سے مدد کرتی ہے जाए آپ میرا یہ اشارہ نہ سمجھیں پنجابی سمجھتے آپ کو سمجھتے. سمجھتے ہی خاندان سمجھتے ہی ہے نا تو سمجھ جائیں گے کچھ جمع کے لوگ جن کی, کی مت ہیرے سے مدد کرتی ہے ہر ہر وقت ملک سے وہ ہیڑے سے باہر رہتی ہوں ملک دنوں کی بیچتی ہو سب ہیرے کا کاروبار چالو رہے ملک کے دھانے سے کھڑا رہے سب سے مطلب جاری ہو ملک کی کا شکار ہو سب سے مطلب جاری ہو غریب اور مشکل کے بچے خط پاس سے روسی کو ترقی رہے اور غریب امیر کا کتا بادام والا کھا کر رہے کچھ ہو کر ہو لیکن کچھ چار تو پوری نظر کر لیں گے وہ سب سے ندی رہتی ہے اور اس کے داری بات یہ ہوتا ہے اس کا طریقہ واردات کے لیے جس نے رش کو سب سے پہلے لڑکا جس نے گلام سے جس نے شراط کو جیسے نظر کر دیا جس نے براجی سے اس پر کلاس میں ہاتھ بات کی ہے ہر آئے وقت نمائش کی بڑے بڑے بڑے بڑے سیاست دانوں کے پڑا ہوا تھا مجموع ہے موجود ہے ساتھ پیش کرنا چاہیے اسے لوٹ نہیں ہونا چاہیے اسے نفرت کا شکار نہیں ہونا چاہیے اس میں کسی کا نہیں بننا چاہیے اپنا موسپ ہے اپنی کت ہے اپنی سوچ ہے اور سبھی کٹتی ہے جہاں اپنی سب سے بڑی قبت ہوتی ہے دان من کر رہا تھا کہ جس نظام غریب ملک لاگو کرنا چاہتی ہے اس نظام کے راستے سی ایک بنیادی رکاوٹ جو اس کا تمام نظام آپ سے جدار شہید سر اور تمام سب اختلاف میں نے دل چارج کی مزید اختصار سے معلوم کیجیے آپ کے ازو شت کا شدہ ہے آپ سے چلنا شکت کا شدہ ہے آپ کی اذان قگت کی شدہ ہے آپ کے سراخ کا مسئلہ عزت کا جدا ہے آپ تین سلاقے دی تو تین ہیں سیا کیسی ایک ہے آپ سراخ خود سے لگے چاہے خوش ہو کر سیت چنا غصے میں ہو تو صبح اخبارات نہیں ہوتی ہیں آپ کے وراثت کے مسئلے لیں جدا چنا رکھتی ہے آپ کس طرح وراثت تقسیم کرتے ہیں سیت اس طرح تقسیم نہیں کرتی آج بھی عدالتوں میں ان کی وراثت کا نظام الگ چلتا ہے آپ کی وراثت کا نظام الگ چلتا ہے آپ کے ہاں روزے کی ساری اور افطاری کا ڈیم اور ہے ان کے ہاں افطاری اور شہری کا ڈیم اور ہے حد ہو گئی آپ کا صورت پہلے غروب ہو جاتا ہے سیوں کا صورت بھی بات میں غروب ہوتا ہے آپ کا صورت پہلے شروع کرتا ہے ان کا صورت کی بات میں شروع کرتا ہے یہ بھی بلا کوئی اختلاف اور نجاح کی بات تھی لیکن اس میں بھی انہوں نے تمہاری موافقت نہیں کیے آپ کے ہاں ابھی ایران ہوتا ہے کہ پندرہ منٹ باقی ہے کھانا کھا پی لیجیے لیکن ادھر ایران ہوتا ہے موم ان شرام کے مطابق وقت ختم ہو چکا ہے لہٰذا کھانا پینا بند کر دیجیے آپ کے آزار آ جاتی ہے روزہ تار ہو جاتا ہے آپ نماز پڑھ چکے ہیں اس وقت مومی انسان کو مانتے آگے آپ نے کیا بروزہ تار کر دیجیے آپ مجھے بسانے تو صحیح کوئی ایک مسئلہ ان کو رات کا ایک بنتا ہے آپ پوجو میں کاٹ ہوتے ہیں شیا بوجو میں مزہ کرتا ہے آپ کو بوجو تک ایک نہیں ہے آپ کے یہاں نکاح کا ہے کے یہاں نگاہ کا ہے آپ جنازے نے چار تقیرے پڑھتے ہیں جنازے پانچ تقریرے پڑھ رہے ہیں آپ کے یہاں مدعے کے کتر کا ہے ان کے مردے کے کتر میں پڑھ لیجیے اور ایک مسئلہ تو آپ مجھے ڈھونڈ چلا دیجیے جتنے وہ آپ کے ہاں استنجے کا طریقہ اور ہے ان کے ہاں اس میں بھی اختلاف ہے آپ پانی سے استنجا کرتے ہیں سیرت کہتی ہے پانی نہ ملے تو سوکھ سے چند کر دیا جاتا یہ ماس ہانسی کی بات نہیں ہے معذ مذاق کی بات نہیں ہے ماس الزام نہیں ہے ملا یادو ال سیاہ کی موٹ پر کتاب ہے جس میں درد ہے کہ جب پانی نہ ملے تو سنجے کے لیے دھواں استعمال کر لیا جائے خوراک کا قرآن کہتے ہیں پانی نہیں ملتا ہے تو قید مم کر لو بری کافی ہو جائے گا لیکن سیت قرآن سے تکرائی ہے مشتق کے دین سے تکرائی ہے نبی کے نشان سے تکرائی ہے اس نے ایسے وقت میں بھی قرآن کی مخالفت کو ضروری سمجھے تم لاؤ تم یہ میں اتنی اکثر دیجیے کیا دھوپ سے کبھی سمجھا کیا بھی جا سکتا ہے یا کیا جا سکتا میرے لیے تو زیادہ زندگی پھیلتا ہے اس پہ صفائی تبھی نہیں ہو سکتی ہے میرے محترم شامین یہ بات میں معاذ انسان کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں یا معاس اقدامات کے لیے نہیں ارد کر رہا میں سنجیدگی کے ساتھ اس کو پیش کر رہا ہوں اور عام مبلحین اور مخررین کی طرف سے آپ کر میں مواد سے ذمہ دارنا چاہتا ہوں آپ کے لیے توجہ کی گفتگو پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کو سوچنے اور فکر کرنے کی طاقت دینا چاہتا ہوں اور ایک بات بھی ایسی نہیں کہوں گا جس کو دشمن کہے کہ جام لگایا ہے یا جو بولا ہے یا جاتی کی ہے آپ کے لیے درخواست جو ہوگی یا آپ کے جتنے کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں آپ جس نظام کو پاکستان میں لاگو کرنا چاہتے ہیں کیا کیے تو اس نظام کو مانتی بھی ہے یا نہیں مانتی ہے جب نہیں مانتی ہے تو پھر اس کا اتہاس کیسا ہوگا اس کی ریت کیسے ہوگی اور مزید یہ کہنا چاہتا ہوں علماء سے بھی عوام سے بھی آج کل ایک غلخلا ہے آج کل ایک مرض آئی ہے کہ ہمینی امریکہ کا وشن ہے اس کے گن گائے گائے جا پک ہے یہ کہا جائے وہ پکا گائے بات کسی کے انتراف کی نہیں ہے بات اس کے دین اور ایمان کی ہے اگر امریکہ کا قیڑا کچھ بھی رہے تو ہمیں نیچے اکیڈے کو بٹھاتا جائے گا کہ کیسا ہے اگر وہ اکیلا اسلام سے متثر ہے تو پھر چاہے وہ کتنے شور وبا کرے امریکہ مطالعات کا کیا میں مجرف پانی کا نام لے کر امریکہ کو آنکھیں نہیں دکھا سکتا ہوں کیا میں صابری اللہ کی تحریک کر کے امریکہ اور انگریز کے خلاف بات نہیں کر سکتا ہوں ہمیں اس کی پوری نسل انگریز کی ہونا اچھی ہے اور ہمارے جیون کے بچے بچے بھی آدابی چل رہے ہیں میں انگریز کے خلاف امریکہ کے خلاف نعرہ فلش کرنے کے لیے ابال نشہ بخاری کا نام سن لوں میں انگریز کے خلاف امریکہ سے سن کے خلاف بات کرنے کے لیے اب سلام کا نام سن لوں حسین احمد نقوی کا نام لوں میں ان کے خلاف ان کے سن کے خلاف بات کرنے کے لیے شاہ اس کا نام سن لوں بارہ دوست کی تعریف کون پیش کروں میں شاہ سید احمد شریف کی بات سن رہا ہوں میں شاہ بلی اللہ تفسر. تاریخ پیش کیوں نہ کروں مجھے امریکہ کے خلاف بولنے کے لیے ضرور خلینی کے طرح دیکھے چنتا کرنے میری اپنی ایک تاریخ ہے خلینی کی کوئی تاریخ سے. میں اپنی تاریخ کو لاؤں گا امریکہ کے خلاف امراض بند کرنے کے لیے میری راحب بخاری حجت ہے میں اس کی تاریخ پیش کر سکتا ہوں کر سکتے نہیں کر سکتا آپ کو ان کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اندر راستے آپ کے اکاڈرین انقلابی تھے یا نہیں تھے انہیں انگوش تو کس پر بوریا کو اندر کو مجبور کیا یا نہیں کیا ہے اور ادھر انتراش سے پانی نہ ہوشمور ہو رہا ہم نے کس کتاب پر اپنے ایرانی سیرین کلاس کی بنیاد رکھی ہے وہ کتاب حکومت اسلامیہ نام سے ایران اور پاکستان نے چھپی ہے پاکستان میں اس کا سجنا جماعت اسلامی کے ایک آدمی نے کیا ہے جو ہمیں نشلم کا آتا ہے وہ کتاب حکومت اسلامیہ نے اور وہ طور پر ترق ہے کہ بارا امام اریب نبی درخت سے لے کر ماضی تک انہیں نہیں کہتے یہ بارہ کے بارہ آپ ہمارے پلان سے رہتے ادارے پلان تک تمام کم ہو جا سکتے کے سی آئی کے ابھی سوچ لا لو کو کے چوڑا تم باقی ہاتھ سے چھوڑ دو مجھے اسی کا جواب دو کہ کیا غیر نبی کو ندی شخص سلمان نہ اسلام ہے یہ بخت ہے میں روم جو من کا سیدھا پوچھنا چاہتا میں اس ہوں میں قرآن سوچ کے دریا ہوں میں چودہ سب کی امت کا موسب چاہتا ہوں کہ کیا غیر نبی نبی نویشن ہو سکتا ہے یا نہیں اور اگر نہیں ہو سکتا ہے اور کوئی غیر نبی کو نبی کیفسن مان لے تو مسلم رہے گا یا کافر رہے گا باقی چھوڑ کے پیسے چھوڑ کے باقی تمام کی تمام اچھا تر کر دیجیے مجھے یہ وقت یہ کو نبیوں سے مانگتے دل کا اتنا کر اگر وہ یا پیلا رکھتا ہے تو اسلام کا نمائندہ ہی نہیں ہے اس کی مزہ کیا مانا تحفظ کیا مانا اس کے انقرات کی توفیش کیا مانا اور اس کے اشارے سے اور ہم نے مرنے والوں کو مانا موت پچنے لگتی ہے اور اس کے چارہ لے کر دولت لے کر سنی کی کا کو میرے آرام ہے سوچ کو چاہیے بچاؤ صحیح تمہارا راہ روکے کی تمہارا سفید روکے گی سب سے مدد سینے کی سب سے بیسٹ سینے رنانی کا دین کیسے مظاہرے کے بغیر حاصل اس کے بعد سے بولے کے بغیر حاصل نہیں ہوئے ہیں تو یہ مان لیے گا آپ میری آتمانواس نے حالیت کے حالے کر چکے ہیں کوئی حوصلی کر چکی ہے کوئی مفرت کر چکی ہے اور کو الگ صوبے کے طور پر مطالبہ کرو گے اور اس میں اپنی اکثریت ادا کر چکے آج, اور اتنے اپنے اپنے اپنے اتنی آج تم ایک ہاتھ نہیں کرو گے جب تم اکریت میں ہو گے اور دشمن اکثریت میں ہوگا سب اسلام ہے اور شنٹی پلان سچنا ضروری ہے اور گراش کی واسطے نہ صرف جانا پانی میں ہوتا گرام کب اکیل رات یہ عقیدت کرنا چاہتا ہوں میں اپنے مرنا ہے کو بھی مرنا ہے کو دینا ہے یہ خطبہ یک یکی کے نام سے تقریباً بیس ہزار کتابات نے خمینی کے ٹیبل تقسیم کیے ہیں اتحاد یک اس کا نام رکھا ہے اور اردو زبان میں خمینی کے خط پر نقل کیے ہیں خانہ سے موری اسلامی ایران سے یہ سار ہوا ہے اور اس میں خمینی کا خط یہ ہے کہ جتنے نبی آج تک آئے وہ ادر و انصاف کے انتر میں آئے لیکن ناکام را سکتے حساب سے محمد رسول اللہ کی ناکام پا سکتے دھوک کے نہیں کرتا دھوک کے نہیں کرتا میں نے نہیں چھاٹی یہ کتاب خانہ فرہنگی پلامی ایران نے ہے اور اس کتاب کے سوا پندرہ پر یہ عبادت مزدور اسلام میں موجود ہے تقریر کے رات جس کا دل چاہے وہ اپنی آنکھوں سے ڈرانے کو چل لے تاخیر کر لے تم بس مجھے جو محمد رسول اللہ صاحب تمام تم لوگوں ناکام کرتے وہ اسلام کر مانگا یہ وقت کا مجھے بات کرنے لگے اور اس کو اپنے سینے میں جگہ دے کر تنائی میرے اختیار کرے کہ مہاراجن جہاں ہیں ہکا گئے ایک خمیلی کی مدد تم فنیت سے کرواتے ہو ایک خمیلی کی پیشی تم مجھ سے ہو وہ اس زبان کا ہے مجھے سے ملک موڈ کیا جا سکتا ہے مجھے سے گزرا رکھا جا سکتا ہے لیکن میں سے گاہم بڑھ کی کوشش نہیں کر سکتا نہ میں اسکیم نہ کر سکتا ہوں نہ بنا کر سکتا ہوں نہ سن سکتا ہوں <تصفح> یہ روس کے کم مشرمی یہ امریکہ سے کم سالم ہے امریکہ جی کپڑے یہ اسلام ہے اس کے بعد سے لنگ رات سے ایسا امریکہ خوش رہے ویسا یہ سو میں کواف ہو گا تو بچپن کے خلاف ہو جائے ہی قدر سانی ہوں آپ کے سامنے اپنا در سے کر سکتا میری مجبوری سنجھیے آپ کافی حد تک شاید محفوظ ہوں لیکن جہاں تک میں پہنچتا ہوں کہ ہم کسی اور انداز سے پریشان ہیں اور تمہیں کسی اور انداز سے ملوت کیا جا رہا ہے یہ پریشانی داری جا رہی ہے اور آب شاید ابھی اس من کو اتنی جلت نہیں ہو رہی کہ وہ ورس سور کے خلاف اتنی کھلی بسواس کرے لیکن باقی سور میں یہ جلت ہو گئی اور یہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے کیمپ سے نہیں بیٹھنے دے گا اور کسی بھی مسلمان کو چین سے نہیں بیٹھنے دے گا کتاب آپ کے پاکستان میں چھٹی ہے میں بھی کہ ان کے جاپ اور اگلا لگاؤ آپ کا انداز کسی اور تب کا ہوگا میرا انداز کسی اور تب کہ ہے آپ کے لیے اس لیے ملک کا خزانہ حالی کی ہے اس سے آپ رقص کریں گے آپ کے لیے اس بنیادی حقوق بحال کیے میں اس کی متفق ہوں لیکن ایک تک ڈر کلے رہے کہ جنرل جی اپنے والا سارا دور میں دو فکر پر بناہی کی ہے کفر کو پنپنے کا موقع دیا ہے اور مسلمان کبر کو ضلیل و حوال کیے ہیں میرا کی تصویر چاہیے یہ کتاب جا کی حکومت نے چاہیے افراد رسول کی کہانی قرآن سنت کی زبانی اس کتاب کا قریب اور بےمان مصنف ابو فرانس کئی راستے کو یہ تاریخ کہتا ہے کتاب مکتوار پہل بہت کانونی کراچی سے شائع ہوئی ہے اس میں رشتے کہ عمر بن خطاب اور عمر کا باپ خطاب ارے آزمل یہ سونا برام تاب اردو زبان میں کیسے کیجیے بہت مکمل کے لیے کیجیے اردو سران میں سن کے تک یہ تحویر کرتا ہے عمر کی ایک دن تھی اس کی اسی بہن سے عمر کے بحث نے کیا اور اسی بنا کے نتیجے میں عمر پیدا ہوا ہے اسی بہن کے قید کے بیمار پیدا پیدا ہوا ہے تم بچوں پٹھانوں تمہاری خاص کی پنجاب میں نٹائی دی جاتی ہے تم بچوں اس کو سے چپنے کے بعد منہ بند رکھا جا سکتا ہے اس کو پیچھے چپنے کے بعد ہمارے جائے واضح اس کو پتا رکھا لے لینی چاہیے اور ورنگ راج سے کیا سال آٹھ سات تک انسان کو انتظار کرتا رہوں کہ جمیت حکومت آئے تو یہ سب پر بند کرایا جائے گا اس سے پہلے لوگ سکتے رہے اور میری کام کرتی ہے اور میں رات کو نہیں آپ کیا سنا جائے گی یہ سب ضرور بند ہوگا لیکن نہیں آتی ہے اس تو ضروری ہے کرنا ضروری ہے ہار نہ کرے میری نیند آرام ہے میں اپنے پیسے کی موجودگی میں پار کیا گیا گڑھوں میں کپیٹا گیا مار گیا اس وقت جب سے سب پریشان ہے ان کو ہبر رچا دوائے ہے پنجاب سے ہر چھٹا دوا ہے یہی یعنی میں پیسے تھا جس کو میں نہیں آواز اٹھائیے اور کوئی شر نہیں ہے حکومت میں خفر جب نہیں کرتی مجھے پورا خلاف کرتی ہے یہ اسلام کی یہ اسلام کی داری حکومت ہے یہ حکومت میں کو اسلام دے دے اس کی حکومت میں یہ کچھ یہ آجائی اور یہ بچا کتاب چراغ سے مستقسی یہ سب کے سوڈو سے پہلے کرے میرے بھائی اردو پارٹی میں تو وہ کفر ہے کیا لمال میں رکھی گریٹر ملک آپ یہ موجود ایسے دیا جا رہا ہے اور لکھنے والے شیئیں میں نہیں سیا رکھنے والا یہ کتاب کسیوں نے لکھی چراغ مستقی اور لاہور جانا جان دیا بخاری مار پیٹ لاگت قانون لاہور سے کپ تھوڑا پتا ہے اور اس کتاب کے پورا پر یہ بیمان اور تارا مختص مشاعر صحیح رائے آ رہا صحیح بات آ رہا اللہ منگ اور ایسا سر آپ ہمیں وہاں کے لیے نسٹ سن لو تو میں سے کوشش پر جو لو بندہ کیا परवाज़िया पुखो जिस तक को कहीं से धक्का है आपको उन उन अंग्रेजों तक जो बहता है आगे आशा को कोई सब बचाता नहीं है ओ यज को बाल देखे जानो नहीं सिर्फ की जा रहा है क्या हो कब रहे क्या बस हो गई है جس کی راہ روپنے کے لیے سب سے آسان کیا اور اس کے سینے گوڑیوں کے آگے سولی مسجد آنا دیا ہو سوائے آجا دکھن کے لیے تحریر کی کوئی ضرورت نہیں ہے سفا چاہیے کسی مارک پہ مسلم پڑا ہونا شوائے آگا کی بنیاد میں رہ ڈالی ہے اور میں کلیت سے ہر سے بنا چاہتا ہوں اور زندگی کے بقیہ یاد کلی کے سفید سے خدا گزارنا چاہتا ہوں کیا چاہتا ہے یہ کیا سنا چاہتا جبیت سے نکل جائے گی اور کیوں نکلے اگر کمی کی جماعت کا ہو جمعت کے باہر نہیں ہے کیا خود بتنے کا ہو جنیت کے باہر نہیں ہے باقی مذہبی تنسیم موت جماعت کا ہو اختار نہیں ہے اس کا ہوئی اختلاف نہیں ہے تو جسا جس کا پانی زمین تو ہم لاؤ اس کا کسی ہو چلا جا جا. اور چلا جائے گا جمی اتوشے سہارنا اصہارے اصول کی نظر شدار اور ان کے بس کے کو واقع کرنے کے لیے میدان میں آئی نہیں ہو جبکہ نظام اسلام کے نفاذ کے لیے سوائے آپ کی نہیں جبکہ ہانی مشربان یہ مقصد کیے کہ دور ہو جائے گا یا بن جائے گا یہ وہ کچھ ہے جس کو سب ہم برداشت نہیں کر سکتے اور اس کو کے خلاف ہم نے آواز اٹھائیں مار کھائے تھے اور اتنی مار کھائی ہے کہ آپ ہم اس موقف سے حق نہیں سکتے موسم میں نے آج بہت احتیاط کے ساتھ محبت پیش کی ہے اگر میں یہ کہہ کہ میں نے وہ تقریب نہیں کی ہے جو میں پنجاب میں کرتا ہوں تو یہ آپ اچانک ہوگی بات کیوں میں نے ابھی آپ کو ایک طرح دیم دیے سوچ دیے آپ ان رحمت سے سوچیں لیکن غور کریں اگر آپ کو میرے رائے میں کوئی شراکت نہ کر آئے گی آپ دوبارہ مجھے یاد کریں گے میں آپ کو صرف مزید بتاؤں گا ہمیں ری ایس چاہے اس کی تاریخ کیا یہ کتنا پیدا کب ہوا ہے اس نے عثمان افریق کے دوڑنے کیا کیا حسین کے نویز کے آسنک نبی کے دور میں کیا کیا اس نے عثمان کا خلافت نے اس نے عباس کیا دور کیا کیا اس نے انگریز کے دور میں کیا کیا اس نے پاکستان پہنچانے کے بعد کیا آزادی نے کیا آج کیا کر رہا ہے اس کی گڑی ہے اس کا نا کر جوڑ ہے اس کی قریب سے کیا سوچے باقی ہے یہ پاکستان کس انداز میں مسلم قوم میں پوچھنا چاہتا یہ ہے سوچنے اور بیان کرنے کے لیے اگر آپ نے میری آواز کی, کی محبت کے ساتھ پڑھ لیا اور تو کو کروں گا کہ کیا ہے اس کا اسلام سے کتنا تعلق ہے یہ نہیں ہے وہاں سے سب الماء اسلام خوب ناختہ ہے اور شاع صابا سبید کی نوعیت کو معلوم کہاں ہے سلیت الماع اسلام کا آپ کشمیر نہ گرے گا سکھا لہو کے کباب گرائے مجھ سے اور آپ کو امن کے کسی کبا فرمائے بہت سمجھا رہا